مناسی اور بعض لوگ بڑی غور سے سنیے گا اس میں موجودہ لوگوں کی بہت زیادہ اکاسی ہے میں یابد اللہ اللہ حَرْفٍ بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں فین اصاب خَيْرٌ اگر عبادت کا نتیجہ اچھا ملے دو تین تصبیح گمائیں اور کام ہو جائے دو تین مرتبہ سجدے میں رو لیں اور ان کا بیڑا پار ہو جائے تو کہیں واہ بھائی واہ کیا فائدہ ہے اس وظیفے کی کیا بات ہے فن اص خیو نتم بھی پس اگر انہیں بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں وہ انسابت فت نت نلم قلم علا وج اور اگر انہیں آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں یعنی وہ دین سے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں خصیرت دنیا وال دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ذالک هو الخسران المبین یہی سب سے بڑا کھلا نقصان ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں وہ وظائف پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں مگر کیوں پریشان ہیں نمازیں شروع کر دی کسی نے کہا کہ نیک بن جاؤ پریشانیاں دور ہو جائیں گی پھر کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے تو نوز بلّاہ مظالب وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نوود بلّاہ مظالف بڑا سخت جملہ ہے لیکن اکثر شاید آپ نے سنا بھی ہو کہتے ہیں بھائی سب کچھ کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں ہوتا نوز بلّہ مظالب نمازیں پڑھ کر بھی دیکھ لیں نوکری جو نہیں ملتی نہیں ملتی کام اٹکے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں اور پھر اس وقت وہ جو کفریات بکتے ہیں علمان والحفیظ اب دنیا میں بھی پریشان ہیں اور ایسی باتیں کر کے وہ کافر بھی ہو گئے اب ان کو سمجھایا جائے کر تجدید ایمان کر لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ خصیرت دنیا والا ہے کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اور ایمان ضائع ہو گیا اگر نہ کی تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے خصیرت دنیا والا آخیرہ دنیا اور آخرت کی تباہی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ هو خسوان المبید یہی سب سے بڑی ناکامی ہے سب سے بڑا نقصان ہے یا من دون رالا یا لا و وما لا نفا اوہ مشرقوں کا رد کیا گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو بے جان پتھر نہ انہیں نقصان دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں رال دلال الب عید یہی بہت دور کی گمراہی ہے ید لمن در روح اقرب میں نفی یہ اس کی پوجا کرتے ہیں کہ جس کا نقصان نفے سے زیادہ ہے کہ یہ کے بنانے میں وقت ضائع ہوا اس کے سامنے پوجا کرنے میں وقت ضائع ہوا تو وقت کا بھی ضیا ہے دنیا کا بھی نقصان ہے پیسے کا بھی نقصان ہے نقصان زیادہ ہے نفع کچھ بھی نہیں ہے لبی اصل مولا و لبی <الْعَشِير> یہ جھوٹے خدا یہ بت بہت ہی برے مولا ہیں بہت ہی برے رفیق ہیں مراد یہ کہ ان کو رفیق بنایا ان کو مولا سمجھا ان کو خدا سمجھا لیکن یہ تو بے جان پتھر ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک بیکار چیز اگر جیب میں رکھی جائے یا اپنے پاس رکھی جائے تو وہ بوجھ ہی بن سکتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ان اللہ خلو بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے اللہ دین آمن و ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو جنات تجری من انتا حل انہار باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دماں ہوں گی ان نماح یا فعلوما یورید بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اللہ تبارک کا وطہ نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے آج انشاءاللہ شاء ہم سورت الحج کے دوسرے رقوم اور سطر میں پارے کے نو رقو سے درس کی ابتدا کریں گے جس آیت کریمہ سے خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز ہوگا یہ سورت الحج کی آیت نمبر پندرہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو رب العالمین منور فرمائے ارشاد فرمایا من کانا یا دنیا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا جو یہ سمجھتا ہے فل یم دسب بن الاسمائی پس اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے یم کان لینا باندھ لینا سبب رسی سما اوپر کی طرف اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی باندھے پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں مر جائے فل یونگ ہل یوز ہی بننا کئی پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا ایسا کرنے سے اس کے دل کی جلن ختم ہوئی مراد یہ ہے کہ اے عالمو تم جس قدر بھی ہمارے محبوب سے جلن رکھو ہم ان کی مدد ضرور فرمائیں گے چاہے تم جل کر مر بھی جاؤ خودکشی بھی کر لو اس جلن میں پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا اور انہیں مزید درجات کی بلندی عطا فرمائے گا وہ اور اسی طرح ان بینات ہم نے روشن واضح آیتیں نازل فرمائی و بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے ان لدینا آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ودینہ ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے وہ اور ستاروں کی پوجا کرنے والے و اور عیسائی ول اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے ولدین اشرک اور دیگر شرک کرنے والے بد پرستی کرنے والے ان اللہ یف یو بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا مومنوں کو کامیابی اور ہر قسم کے کافروں کے لیے تباہی اور بربادی ان اللہ اعلی کل شعی شہید بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کے سامنے ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں المتوا کیا تم نے نہ دیکھا ان یس یسجد دو من فی سماواتی و فی اردی اللہ ہی کی بارگاہ میں سجا ریز ہیں وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سجا ریز سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی فرم بردار ہے اسی کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں امن فی الدے اور جو کچھ زمین میں ہے و اور سورج والقمر اور چاند وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں نافرمانی فرمانی نہیں کرتے والنجوم اور ستارے والجبال جیبالو اور پہاڑ و اور درخت والدواب اور جانور وہ کثیر منس اور بہت سارے انسان اللہ کے فرماوردار ہیں وہ کثیر الحق علیہ آزاد اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا یعنی وہ نافرمان ہیں بہت سارے انسان گناوں بری زندگی گزار رہے ہیں ومئی یوین فما لَهُ میں مکر اور جسے اللہ تعالی زلیل و رسوا کر دے اس کے لیے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے ان اللہ یا ما یشا بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے عیسائیت کریما میں نصیحت ہے سبق ہے درس ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو انسان اپنے آپ کو تو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے اس میں عقل و شعور بھی ہے نفع نقصان کو یہ زیادہ سمجھتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑے میں کیوں ڈالے کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالی اسے ذلیل و رسوا کر دے فرمایا ومئی یوہن اللہ فما لہم مکرم جسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے لوگ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لوگ نہ عزت دے سکتے ہیں نہ عزت لے سکتے ہیں ان لوگوں کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے جب ہم سجائے تلاوت ادا کرتے ہیں تو ہم زبان حال سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم بھی تیرے فرموردار ہیں یہ سجا ایک علامت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی کاش ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے سورت الحج آیت نمبر انیس میں اشاعت فرمایا ہاضانی خسمانخت اور یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث کی ایک مومن کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے فلدی نہ فرو وہ لوگ جو کافر ہیں کتیات لہم من منار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے جہنم میں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی یو من فوقی روسی ہی ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا یو انڈیلا جائے گا حمیم کھولتا ہوا گرم پانی یسحر ہرو ما فی بتو نہیں اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا وہ گل جائے گا یسحر گل جائے گا ول اور ان کی کھالیں گل جائیں گی ولاحم مقامی حدید اور ان کافروں کے لیے لوہے کے ہتوڑے ہوں گے مقامیوں ہتھوڑے حدید لوہے کے اتنے بڑے بڑے ہتوڑے ہوں گے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا بھی نہ سکے اور اس سے ان کو کچلا جائے گا جس کا ایمان برباد ہوا اس کے لیے تباہی ہے یقیناً گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کرنی چاہیے کل ارادو جب کبھی وہ ارادہ کریں گے این یخروجو من من غم من اس جہنم کے غم سے وہ باہر نکلیں اس جہنم کے عذاب سے باہر نکلنے کے لیے بھاگیں گے اور دو وہ لوٹا دیے جائیں گے فی اس جہنم میں عذاب الحریق اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما دیں